سب سے پہلے پاکستان اسلام بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے وطن پرستی رنگ و نسل اور قومیت و لسانیت کے بتوں کو توڑتے ہوئے ہم اعلان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے اسلام یہی ہمارا ماضی ہے یہی ہماری پہچان اور یہی ہمارا ترانہ سہر آؤ بچوں تم کو بتائیں مانیں ہم ای کے ایک اللہ کے بندے ہیں ہم مالک وہ اس جان کے ہم نے ہی اس دنیا کو تہذیب کی دولت بخشی تھی یا دول رہی تھی بیچ بھور میں کشتی تھی رنگ و نسل کے بتے اور رش بستی, بستی تھی رشتوں کی تقدیس نہیں تھی کرداروں میں بستی تھی ایسے میں آئے تھے محمد سائے میں قرآن کے پہلے ہے اسلام جان سے بھی پہلے بندوں کو بندوں کی غلامی سے چھڑوانے آئے تھے تہبہ سے ہر سمت نکل کر علم کے دیپ جلائے تھے ان دس کی وادی میں بھی توحید کے نغمے گائے تھے ہندوستان کے بتخانے میں حق کے علم لہرائے تھے ہاتھ میں تھی تلوار ہمارے ہمرا اس قرآن کے تھرایا تھا قاسم نے پھر باطل کے ایوانوں کو ہم بصلاح الدین کے جس نے موڑا تھا طوفانوں کو الٹایا تھا ہم نے ہی دے دے کر اپنی جانوں کو تخت و تاجے کیسر کو اور کسرا کے میکانوں کو ہم ہی تین سو تیرہ تھے فاتح یوم فرقان کے اسلام اپنی ہےبت تھی ہم غیروں سے مرہوب نہ تھے گوڑ لگی تھی جنت کی اور تھے لوب نہو ہی سے جیتے تھے چاؤ یہ مرحوب نہ تھے کپڑوں کے پی خلیفہ تک کو بھی معیوب نہ تھے ایسے میں بھی حاکم تھے وہ پورے جہان کے کاشغر اور بخارا کو کتنے روشن مینار دیے ہم نے مسلم سے عزت کو سالار دیے تاریخ جیسے بیٹے پالے ہے در سے کرار دیے نان جبھی کھا کھا کر بھی آرام سکوں سب بار دیے ہم تو شناور تھے جرت ہمت کے ہر میدان کے کے ہیں ہم مالک کے افریقہ کے دشت و جبل کو جب جب بھی سیراب کیا بیچ بکھیرے پتھروں کو میں تاب کیا چنگیزی یا ہن کو جس نے حق کے لیے سی کیا اسلح و تبلیغ سے اس آتش کو رودے آپ کیا ہم ہی تھے وہ آج بندے اس رب رحمان کے, ایک اللہ کے بندے ہیں ہم مالک جان جان سے بھی پہلے لاکھوں میل پہ پہلی ایک بستی میں ہم سب رہتے تھے جدا جدا تھی بولی لیکن کلمہ کہتے تھے ہند کے رہنے والے قسطن دنیا کا غم سہتے تھے دلوں میں تھا ایک جوش خوت پیار کے دریا بہتے تھے گرے نہ تھے ہم لالچ میں اس دنیا کے سامان کے, بندے ہیں ہم اس جان کے سب سے پہلے اسلام بھی دنیا کو اخلاق کی کالا تعلیم ہمیں نے دی بیٹی ماں اور بہن کو بھی سچی تعلیم ہمیں نے دی اپنے بزرگوں کو سب سے بڑھ کر تقریب ہمیں نے دی پھول سے پیارے بچوں کو خوے تسلیم ہمیں نے دی ہم ہیں وار سلم نبی کے گنچے آؤ بچوں تم کو بتائیں مانے ہم ہی کے ایک اللہ کے بندے ہیں ہم مالک وہ اس جان کے Don't to be pain.